فرغم بحروف القافیہ حروف القافیہ شفت دیت وصل حروض رتف تاثیر دخیر حروف القافیہ دیت گریت تیمسو روی حرف دلیت علیت قسیلت ونسبت الیت وصل حرف دیت ناشئن عن, عن اشباع حركتي. حركة الربيض أو عام التجيب هذه الخروج حرف الناشئ عن حركة هاي الواسطين لا أدريه سيلكم قدريه وهو حرك مدين قبل الربيض رتف شده باي حرك قبل الربيض ہر فر نمبر باہر فیمت بھی تو بالکل ہی على عين صباحاً أيها الطلل البالي بعد لي على خبر دار عين فشاركاً صباحاً فأخذ صباح أيها الطلل البالي اين شانيدك على الزري على عين فعول صباحاً أي مفاعل يهطى فعول لن البالي مفاعل. باجی دا خاطی باجی کے لام ہر بے روی دلام نمک کے متف د اور سوچنا والله او يا فكذا كل ما قلب في الحصان التغروب بعيد الشبابي حسرحان مشيبون لقد روصت بذوانا اغا زمانة لزيش قلوانا فهوه مشكل يعني درتوں دا سنی اذا يحل قرار نورك قافيه ولا واو برحوب وفتح رحوبوش شروه بكم ذلك لو عام البيت آل عليه تصوره ذا دا وجدار قد اشهدت الغارات شعراء تحملني مار رکھ مار کتنا مینجری گیا گیا مینجری برا ترسی سے روی ہارفتے اور روی عویب علیف دا کلمی سبتا یعنی ربی او تاثیر تعرف علیف با با یو کلمتی نا مالا نا کدا کلا شایر سو و لیسا عرد ایامی و الدہ رسالیم و لیسا عرد ایامی و دلتا سا سالنا سوال مین نمک ارے ساف و ستی الف اور د رمی ترمنس کی حرف تے لا اور د می م ر و س و وا غل کہ دو ہر ہر حرف شروع ہر پھانا سروع د اور نام د خید و فرج دنا می ر و و وا دا حرفا ہر ہر کبھی غیر ان من الرمی و او او کی کہ روی نہیں کرنا ہمیں گئی ربربی زمیرا خیرون بالا اللہ خبردار اللہ تنو باری الله لگا اللہ خبردار اللہ تنو مالی ممالامتگو امالا فاللہم ممعویہ تاہفید ہے ملامتیاں کھاہفید آغا حال لگا کہ پیوستے پا مابکو فمالکو مافل اللہمی خیرون بلالیہ نونی شتہ تازہ دور بلالا فاللہمتیاں کے خیر اور لما لگا طالما انل ملامت اللہ حذیب و مالومی اکی من سما دیا ارے کوئی ویتا سوال پڑھی بے شک والا مٹھا نفضا اے تغلا آو ننی مالا متقول تم رو پھللا من سما کیا بن عادا کیا تغلا سوال کر تن سم سما تو والا میں تو ولا لیاں کے لیاں کے دا دا لیا کے لیا کے دادام تا رفیدا لیا رپی دا ارف تار ادا دام کا تفیذ دے ادیا نروخن کی ربھی پیو شرم کرالا اور تارسی فبرکر بکر آلہ او جیاں دا زمین ہے دا, دا زمین شکر انکانا ربی زمین ان کہ جنر ربی دا زمین کی یا زمین یا ربی لا کے علیف تحصیص لیا کی دا لا دا اور یا ضرور تحصیص دا وٹر شکر او كذلك هو من غيرها تلك كان اللذيذ جميلًا أو باذًا يا بي باذًا فإن شئتم أن أو نبتتم فإن شئتم أن نضرب بمثل كما هما فإن شئتم أن تستوا ذو ذو ألقحتم ذو لاربو خوار کہتا سو دوارا او نتکتو ما کیابا لنگو خدر کشتا سو دارا وین شکتو ما مکرم بمثل کمان ہمان او کہو آئتا سو مثل کمثل سکتا سو دوار دیوی وین کانا حقا فاق لاللہ وین کانا حقا فاق لالنہ وین او کئی آج در فولی سو دارتا سو دیگت پر ایک کما مارا تھا دا کما ہوما مینا ربی دے زمین کا وسن اور زمین پنس کے ہار آ دا تھا دا دادی اور دل کی درے کما ہوما دا بازید کلمی کے بازید کلمی جا در زمین شکران خطیب جاں سالسو حد دخیر دا شپگم دا, دا, اور دا, تیر دا, تیر دا. حرف رو پر قابیر دخیر حرف المتحرق باقت تاثیر دا حرف المتحرق پس تاثیر سنا کلان سالیم ذکر لام مصالح پر مثال ذکر ہے ذکر لام مصالح منہ کی سلو حرف اعلی دا حروف قادیانہアレ تأسیس لام تسی میم ربی او واو دا مصالح ذکر حروف قادیری علی وی وا تر اورو دیسو تاسی دخی تیار مزہ میں لگا کوری پر